اور اگر ان کا منہ پیرنا تم پر شاک گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمے میں کوئی سرنگ تلاش کر لو آئسمان میں زیں پھر ان کے لئے نشان لے آؤ اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا تو اے سننی والے تو ہرگز نادان نہ بن